رحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم طبع عليها واستوسق فلا يدخلها خير وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وعلى أبصارهم غشارة غطاء فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظيم قبي دائم ختم اللہ علی قلوبہم گزشتہ آیات میں کفار کا تذکرہ چل رہا تھا کہ علیہم آم لم لا برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آگے تاکید کے طور پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بطور تاکید کے ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر انسان علم حاصل کرتا ہے ہوا سے خمسا سے نمبر ایک یہ انسان ہے نمبر دو یہ انسان سنتا ہے نمبر تین یہ انسان سونگتا ہے نمبر چار یہ انسان چھکتا ہے اور نمبر پانچ یہ انسان کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے چھوتا ہے آئی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ذرائع کو بتلا رہے ہیں کہ جن چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے ان, یہ جو کفار ہے ان کے ان ذرائع پر مہر لگا دی ہے دیکھو ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر تب پکی مضبوط محر و کا معنی مضبوط طبعہ کا معنی مہر فَلَا يَدُخُلُهَا خَيْرٌ کہ اس میں خیر داخل ہی نہیں ہو سکتا فَعَلَا سَمْعِهِمْ سما کہتے ہیں سننے کو فَعَلَا سَمْعِهِمْ جہاں پر ترجمہ کریں گے ان کے کانوں پر اے مواضعی تیری سننے کی جو جگہ ہیں پلاس نفا نہیں وہ سنتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے ایک داری اچھا جی آواز آ رہی اچھا فلاک نہ ہوں من الحافی اللہ نے جو ہے وہ سننے جو چیز ہے کان اس پر مہر لگائی ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ حق بات کو سنتے تو ہیں لیکن اس سے نفع حاصل نہیں ہوتا وہ اعلیٰ دیکھنے کی چیز یعنی آنکھ اس پر بھی مہر لگائی ہے اس پر کیا ہے رشاوت پردے ہیں پردے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس کا ترجمہ کر دیا فلاح سے رون کہ یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے ناظیم اور ان کے لیے ایسا درد دینے والا بڑا اذام ہوگا جو صفت اس عذاب کی قوی مضبوط اور داعم ال دوسری صفت ہمیشہ یہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر ان کی آنکھوں پر ان کے کانوں پر پردے اللہ نے لگا دیے فائل اللہ ہے تو جب اللہ نے پردے لگا دیے سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے پردے لگا دیے ہیں تو پھر وہ حق کیسے قبول کریں گے سوال سمجھ میں آیا اس کا جواب ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ یہ انسان منشا اپلی منشا افلیت چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر اختیار کرے یہ اختیار دیا ہوا ہے اور ایک ہے اللہ کا علم اللہ کا علم ایک تو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ بندہ ایمان لائے کہ یہ انسان ایمان لائے یا کفر اختیار کرے دوسرا اللہ کا علم ہے کہ کون سے لوگ ایمان لائیں گے کون سے لوگ کفر اختیار کریں گے یہ اللہ کا علم ہے تو یہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت علم بتلا رہے ہیں کہ, کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ان کے کانوں پر اسی طرح ان کے جو ہے وہ آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں یہ حق کو قبول نہیں کر سکے یعنی اللہ علم کے مطابق بتلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا علم ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب مریض آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کیا بیماری ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بیماری ہے لیکن بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے پھر وہ انسان مر جاتا ہے یہ ڈاکٹر نے مار دیا یا اس بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے مرانا ڈاکٹر نے تو نہیں مارا ڈاکٹر نے تو کہا اس کے بچنے کے چانس ہی نہیں ہے تو علم بتلا رہا ہے اپنا اسی طرح اللہ یہ علم ب... اللہ کا علم ہے کہ اللہ اللہ اپنے علم کے مطابق بتلا رہے ہیں کہ یہ ان کے دل جو ہے یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں یہ آنکھوں سے حق کو دیکھ نہیں سکتے اور کانوں سے یہ حق کو سنتے تو ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے یہ علم ہے اللہ کا تو ایمان والوں کا تذکرہ بھی آ گیا کپار کا تذکرہ بھی آ گیا اور اب آگے منافقین کا تذکرہ ہے.